بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فاسد کے بات چل رہا تھا اور اس کے اندر ہم نے مجھے سوچنے پڑھی تھی کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کچھ بھی جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ کیا کیا ہیں ایک کے بارے میں بات ہوئی تھی نجش ٹھیک ہے نجش کیا ہوتا ہے ایک آدمی جو چیز خریدنا نہیں چاہتا لیکن وہ صرف ریٹ بڑھانے کے لیے بولی لگواتا ہے بولی لگاتا ہے ریٹ بڑھانے کے لیے ایک تو تک خالی بولی لگانا وہ تو ٹھیک ہے خریدنا بھی چاہتا ہے لیکن ایک آدمی کو پتا ہے میں نے خریدنا نہیں ہے لیکن وہ جان کے جو ریٹ ہے چیز کا وہ بڑھانے کے لیے بولی لگاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے کہ بھائی ایسے نہ ایسے ہی سو اعلی سو میں ہی معاملہ کے اوپر معاملہ کرنا کیا مطلب کہ جو دو آدمی ہیں بائیں اور مشتری بائیں اور مشتری اپس میں ایک معاہدہ کر رہے ہیں اس وقت بات چل رہی ہے ان کی اور ان کا دل آ گیا ہے کہ یہ چیز مشتری چاہ رہا ہے کہ میں خرید لوں اور بائیں ان کا دل ہے کہ اس کو میں بیچ دوں اور ایک قیمت کے اوپر وہ آ رہے ہیں اور بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہو چکی ہے ابھی لیکن ابھی معاملہ ہوا نہیں ہے تیسرا آدمی بیچ میں گسے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ اس کو یہ آپ کو سو, سو روپئے آپ کو دے رہے ہیں میں آپ کو ایک سو دس روپئے دینے کو تیار ہوں اب کیا ہوگا بائی کے اندر لالچ پیدا ہو جائے گی بائی کے اندر لالچ پیدا ہو جائے گی یا اگر جو ہے وہ مشتری کو جا کہتا ہے کہ جی تمہیں یہ بائی سو روپے کی چیز میں تمہیں نوے روپے کی دے دیتا ہوں تو مجھ سے لے لو کہ سو ملا سو میں گئی رہی تیسری چیز آ گئی تلقی جلب کیا ہوتا ہے جی کاخل نہیں ہوئے تھے شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے اور ایک آدمی کا کرتا ہے جا کر ان سے جا کر خرید لیتا ہے چیزیں وغیرہ یہ جو چاول آپ لا رہے ہیں یہ جی سارا کا سارا آپ مجھے بیچ دیجئے میں جا کے شہر میں بیچوں گا تو اس سے مناپلی قائم ہوگی وہ جس قیمت پہ جائے گا قابل والے آتے تو وہ تو ایک ریٹ وغیرہ کے اوپر دے کے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ ان سے لے لیتے کچھ جو بھی جتنی آسانی ہوتی اس کا کر لیتے لیکن جب ایک ہی آدمی کے پاس قبضہ آ جائے گا یہ اس صورت میں ہے کہ جس وقت شہر کے اندر شہر کے اندر کوئی کہت وغیرہ نہ ہو کوئی ایسی صورت نہ ہو تو جو ہے جب کہہ ہو تو تب اس طرح کے کام کرنا ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی قافلے والے آتے ہیں اور جا کر ایک آدمی خرید لیتا ہے ان سے ویسے ہی خرید لیتا ہے ٹھیک ہے اور شہر کے اندر بھی وہ چیز بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے شہر کے اندر بھی بہت پڑی ہوئی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ یہ جس نے غلط کام کیا کوئی کیونکہ بھی شہر کے اندر ابھی موجود ہے بہت کچھ ہے سمجھ گئے بات کو آج کل ہوتا ہے نا لوگ کرتے ہیں چیزیں جیسے گودام وغیرہ ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں چیزیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک بندے کے پاس نہیں کئی لوگوں کے پاس ہوتی ہے ہاں اگر کسی کے پاس نہ ہو اور اس طرح کی ضرورت بھی ہو اس کے اندر یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہوگا اور آ, حاضر کی بے کرنا بادی کے لیے حاضر کہتے ہیں شہری کو حاضر اور بادی کہتے ہیں پینڈو ٹھیک ہے نا پینڈو جس کو گاؤں والا تو شہر والے کی بیک کرنا پینڈو کے لیے بھائی گاؤں والا ہے وہ اپنی سبزیاں وغیرہ لے کر آتا ہے شہر کے اندر تو اب گاؤں والا آئے گا وہ چیز جلدی جلدی بیچ کے جانے کے لیے تیار ہوگا کہ میں اپنی چیزیں بیچوں اور میں واپس جاؤں یہ شہری ہے یہ سو کہتا ہے کہ تم کیوں بیچتے ہو ابھی اس طرح جو ہے ٹھیک ہے تمہارا ہم سامان مہنگا بکوا دیتے ہیں یہ جو تو تم ہمارے پاس مجھے دے جاؤ مجھے دے جاؤ خرید لیتا ہے یا پھر یہ کر لیتا ہے کہ جی وہ جو ہے اس کے ساتھ کر لیتا ہے کمیشن کے طور پہ کہ تمہاری یہ سبزی ہے یہ میں مہنگی بکوا دیتا ہوں تو ہم نے صحیح منع فرمایا کہ جو گاؤں والا بھی جو چیز بیچے گا زہری والا نقصان تو نہیں کرے گا نا وہ بھی تو اتنے بھی بیچے گا جتنے کی اس کو جس میں اس کو پتا ہے کہ مجھے فائدہ بھی ہو رہا ہے لیکن اگر شہری اس چیز کو لے لے گا تو یہ تو شہر میں ہی رہتا ہے تو یہ پھر اپنے پاس رکھ لے گا سٹاک کرے گا اور جس طرح بھی چاہے گا رام را مہنگی کر کے بیچتا رہے گا یہ بھی اس صورت میں کہ جب جو ہے شہر میں ہاتھ نہ ہو اور چیز جو ہے وہ کمی نہ ہو اگر ایک چیز شہر میں بہت زیادہ مل رہی ہے جیسے آج کل ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں ساں لے لیتے ہیں تو وہ اس صورت میں یہ ٹھیک ہوگا اگلی بات آ گئی کہ جی پہلی اذان کی پہلی اذان جب ہو جائے تو مردوں کے لیے جمعے کی جب پہلی اذان ہو جائے تو مردوں کے لیے جمعے کی تیاری کرنا واجب ہوتا ہے کہ جمعے کی تیاری کے علاوہ وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو ازان پہلی اذان کے بعد بیک کرنا یہ بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے جمعے کی پہلی اذان کے بعد بیہ ویرا کرنا اس لیے آپ لوگ یاد رکھیے کہ اپنے جو عمومی طور پہ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جمعے کی پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بعد لوگ کھانا ویرا کھاتے ہیں اور یہ وہ کرتے ہیں یا روڈیاں لاتے ہیں بازار سے تو اس طرح کی صورتحال تو پہلی اذان کے بعد جو بیہ کی جائے گی وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے ایسے ہی کوئی چیز باہر بیچنے والا آتا ہے تو عورتیں اسے خریدتی ہیں چیزیں میرا اور کہیں عورت ہے لیکن دوسرے طرف تو وہ جو مرد ہے وہ تو جو ہے اس کے لیے تو جمعے کی تیاری کرنا ضروری ہے نا اس کے تو جمعے کا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو یہ کیا ہے ساری کی ساری دیویات جتنے ہم نے کہا نجش سو ملا سو میں گئی رہی تلقی جلب شہری کی بے کرنا دیہاتی کے لیے اور ایسے ہی جو میں کی پہلی اذان کے بعد یہ ساری کی ساری بے بیوعات مکرو ہیں یاد ہے میں نے کہا تھا بے کی مختلف قسمیں ہیں بے باطل بے فاسد مکرو موقوف میں نے شروع میں بات کی تھی باطل فاسد مکرو اور تو یہ بھی بے بھی کہیں یہ مکرو ہیں گنہگار ہوگا مکرو اور مقروس جب بھی خالی لفظ مکرو کا گا نا مکرو کا لفظ آئے گا تو مکرو دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مکرو تحریمی ایک ہوتا ہے مقروع تنظی ٹھیک ہے اگر خالی مقروع کا لفظ آئے تو اس کے مقروع تحریمی ہوتا ہے جس میں آدمی گنہگار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تحریمی بندہ گنہگار ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ مقروعات ہیں دیکھیے ذرا ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ان نجشے نجشے نجشے منع فرمایا وان سو میں علی سو میں غیر ہی اور ایک معاملے پر دوسرا معاملہ کرنا یعنی کسی اور کے معاملے پر معاملہ کرنا وان تلقی الجلبے وان تلقی الجلبے اور حَتَّلَكِ جلب سے وہ ان تلکیل جلبی تلکیل جلب سے منع فرمایا وہ ان بے الحاضر للبادی اور شہری کی بے کرنا دیہاتی کے لیے ول انچجی اور ول بے اند ازان الجمعہ تھے اور منع فرمایا ول بے اند اذان الجمعہ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد بیع کرنا وکلزالکا یق رہو کلزالیکہ یق رہو یہ تمام کی تمام کیا ہیں بیع یہ تمام کا تمام مکروح ہے وہ کلزالی کا جو ذکر کیا گیا یہ مکروح ہے ولا یکسدو بہل بے او اس کے ذریعے سے بیع فاسد نہیں ہوگی ولا یکسدو بہل بے کہ ان کے ذریعے سے بیع فاسد نہیں ہوگی جتنی صورتیں ہیں یہ بے فاسد نہیں ہوتی یہ بے مکرو ہوتی ہے ہو گئی بات اچھا ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں یہ فکا کے اندر نا فکا کی عبارتوں کے اندر یہ بہت زیادہ آئے گا یا کا را اور ٹھیک ہے اس کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے اس کو یوک رہو پڑھنا مجھول کا سیکھا پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے اس کو جس کے ترجمے کے اندر مفول کا سیگا آتا ہو ترجمے کے اندر مفول کا سیگا آتا ہو اس کو پڑھنا کیسے ہے مجھول کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے دیکھیں مکروہ ہم کہتے ہیں نا یہ چیز مکروہ ہے مکروہ کیا مفول ہے نا مفول ہے نا مکرو ٹھیک ہے ایسے ہم کہتے ہیں مستحب ٹھیک ہے یہ چیز مستحب ہے مستحب بھی کیا ہے مفول ہے نا مستحب استحب اس مفول ہے جب مفول ہے تو اب کیا کریں گے آپ استحبا یس تحب استحبابن کا مستحبن, مستحبن تو جب آئے گا نا یا تا ہا با تو اس کو کیسے پڑھیں گے یوستحب کیا پڑھیں گے استحب یس تحبن ہی پڑھیں گے اس کو بلکہ پڑھیں گے یوستحبو کیونکہ اس کرتے وقت ہم کیا کہ کہتے ہیں مستحب ہے ایسے ہی یا کا فرا اور ہا آ جائے اس کو اپنے ویشن کیا پڑھنا ہے یک رہو مجھول کسی کا بات سمجھ آ جائے گی ہم چھوٹے چھوٹے گر ہیں عبارتوں کے عبارت پڑھنے کے ان کو اپنے اندر ایک وہ کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں یہ تو بات یہاں تک ہو گئی اب آگی باتیں جو کہ ہم کے اندر بھی اور بھی اس طرح کی مقروحات کے حوالے سے ایک آدمی مالک بنا دو یعنی جو بچے تھے دو یا آپ یوں کہیں اذان اول کے وقت خواتین کی بہت ذریعہ بات جمعے کی تیاری جمعے کی نماز خواتین کے اوپر جب واجب نہیں ہے تو وہ اگر وہ خواتین خواتین آپس میں بے کرتی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے خواتین خواتین کے اندر کرتی ہیں لیکن اگر خاتون جو ہے وہ کسی مرد کے سر معاملہ ہو رہا ہے تو اس مرد پہ کیونکہ جمعے کی تیاری واجب ہے تو اس کا معاملہ اور ہو جائے گا نا پھر وہ ایک کے لیے جائز نہیں ہے نا ایک آدمی مالک بنتا ہے دو بچوں کا دو مالک بن جاتے دو بچوں کا یعنی جیسے کہ لونڈی کے بچے ہوتے ہیں کوئی صورتحال ہوتی ہے یا وہ خرید لیتا ہے دو بچوں کو خرید لیتا ہے جن کو بیچا جا رہا تھا بازار کے اندر اب وہ دو بچے جن کو خریدا کیا وہ ایسے تھے کہ آپس میں زو رحیم ماہرم تھے زو رحیم ماہرین ذو رحم بھی کہہ سکتے ہیں رحم, ذو رح، رحم بھی رحم ٹھیک رحم، رحم، ہے نا فاعلون کو فعلون بھی پڑھا جا سکتا ہے یاد ہے سرف کی تاکہ سرف کے اندر میں نے آپ کو بتائی تھی یہ باتیں فائلون کو فعلون بھی پڑھا جا سکتا ہے تو اس لیے ہم رحم رحم جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا اصل میں ماں کے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ماں کے لیے تو یہ ذو رحم جو ہم کہہ ہیں یہ رحم سے بچہ پیدا ہونا تو وہ یہ مراد زور رحم کو زور رحم بھی پڑھ سکتے ہیں زو رحم تو ایک آدمی مالک بنتا ہے دو بچوں کا جو آپس میں کیا ہے زو رحم ماہرے میں زو رحم ماہرے میں تو اب کیا کر اس آدمی جب وہ مالک بن گیا تو وہ ان دونوں کو جدانہ کرے آپس میں ان دونوں کو جم جدا نہ کرے کیونکہ حدیث میں منع کیا گیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ جس نے ماں اور اس کے بیٹے کے درمیان میں ماں اور اس کے بیٹے کے درمیان یا اس کی اولاد کے درمیان میں تفریق کی یعنی ان کو جدا کیا آپس میں تو اللہ تعالیٰ اس کو اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو جدا کرے گا قیامت کے لیے ٹھیک ہے جس نے ماں اور اس کی اولاد کے درمیان میں تفریح کی وہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو قیامت کے دن جدا کر دے گا ٹھیک ہے یہ جو ہے اس میں کیا گیا یہ کب ہے سغیرن ہے دونوں چھوٹے بچے ہوں یا کیا ہو ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو لیکن ہوں آپس میں زور رحیم ماہرم زور رحیم محرم ہو یعنی ان کا آپس میں رحم کا تعلق ہوتا ہے رحم سے ماں کی طرف سے جو رشتے وغیرہ آتے ہیں نا ماں کی طرف سے جو رشتے وغیرہ آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں زور رحیم ماہرم جیسے کہ دو بھائی ہیں آپس میں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائیں گے زورحین محرے میں ایسی ماں بیٹا جو ہیں یہ زورحین محرے میں تو یہ صورتحال جو ہے تو دیکھیے ذرا اب مممم ملا کا وممم من مالا, من مالا نہیں اب مم ہے کیوں حروف یار ملون والا قانون لگ جائے گا حروفے لیئرمل والا قانون نون ساکن کے بعد میم آ جائے ن ساکن کے بعد میم آ جائے تو کیا کر لیتے ہیں وہ میم کی آوازیں نکلے گی ٹھیک ہے نا یہ تو اپس... یہ تو آپ نے پڑھی تجوید کے اندر پڑھی ہے یہ چیزیں کے اندر ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اومم ملا کا اومم ملا کا جو مالک ہو گیا ہن... یعنی دو مملوکوں کا دو مملوکوں کا یعنی دو غلاموں کا مالک ہو گیا یعنی اس حال میں کہ وہ دونوں چھوٹے بچے ہیں احدو هما احدو هما محرم من الآخر, من الاخر, آخر نہیں آخر محرم من الاخر کہ ان میں سے ایک زورحم محرم ہے دوسرے کے لیے لم چلیے لم یو فر تو ان کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی لم یو فرق نہ ان کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی یا لم فرق بئی نہما کہ بھائی وہ بندہ ان دونوں کے درمیان تفریق نہ کرے ٹھیک ہے لمحو فرق بئی کہ وہ ان دونوں کے درمیان تفریق نہ کرے وہ قزا اور اسی طرح اذا کانا عہد ہوما اگر ان میں سے ایک کبیر ایک ہو یعنی مملوکین میں سے ایک کبیر ہو ولا خرو صغیرن اور دوسرا صغیر ہو قین فر رکھا اگر اس نے ایسا کیا کائن فر رکھا بئی نما اگر ان نے اس کے درمیان تفریح کر دی پوری ہا ذا لکھا تو یہ مکرو ہے ٹھیک ہے کری ہا پڑھنا بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے کہا بہتر طریقہ کیا ہوگا مجھول پڑے. پوری ہزار لکھا یوکرہ پڑا تھا نا وہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی کیا پڑیں گے پوری ہزار لکھا یہ مکرو ہے و جاز البع بے تو جائز ہو جائے گی لیکن بے مکرو ہے ایسا نہ کرے کیوں لوگوں کے درمیان ایسے ان کے درمیان وہ کر رہے چھوٹے بچے ہیں ایک چھوٹا بچہ ہے تو ظاہر بات ہے اگر اس کا بھائی ساتھ ہوگا تو اس کی تسلی رہتی ہے ایک ہی گھر کے اندر ہوتے وجہازل ہے بہ جائز ہے ان کانہ کبیرئی ہاں اگر وہ دونوں دونوں بالغ ہو چکے ہیں دونوں بالغ ہیں دو بھائی ہیں ایک کو آگے بندہ بیچ دیتا ہے ایک کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو ان کانہ کبیرئی نے اگر وہ دونوں بڑے ہوں فلاں باسا بک تفریح تو پھر کوئی حرج نہیں ہے فلاں باسا کوئی حرج نہیں ہے بت ان کے درمیان جدائی کرنے کے بارے میں تفریح کے بینمو کوئی فرق یعنی کوئی کوئی حرج نہیں ہے ان کے درمی... ان دونوں کے درمیان تفریق کرنے ٹھیک ہے پھر مکرو ہی نہیں ہے ہوگی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آگے امید ہے کہ کافی حد تک آپ لوگوں کو اس کے ساتھ بے بحفاصت کے حوالے سے وہ ہو چکی ہوگی وہ کہ ہمیں بڑا آہستہ پڑا لیکن یہ ہے کہ اسی لیے تاکہ آپ لوگ ایک تھوڑے سے اس سے مناسبت ہو آگے چلتے ہیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان ویو کر لیتا ہے ویو کر لیتا ہے لیکن اس کو بہ ہو جاتی ہے لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کسی طریقے سے جو ہے نا اس کو ہم ختم کر لیں کسی طریقے سے بہ تو لازم ہو جاتی ہے جب بے لازم ہو جاتی ہے اب چیز میں کوئی ایپ بھی نہیں تھا کہ چیز کو واپس کر سکے کوئی اور کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا دیکھی بھی ہوئی تھی چیز ایپ بھی نہیں تھا ہم نے پیچھے پڑے نا خیال ایپ کا پڑا باپ پڑا ٹھیک ہے پھر اس طرح خیر رویت کے متعلق پڑا کہ چیز کو دیکھا نہیں ہوا ٹھیک ہے خیال شرط کے متعلق تھا تو شرک بھی نہیں لگائی تھی کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی بے نافذ ہو چکی ہے لیکن بعض دفعہ آپ چیز لے کر آ جاتے ہیں پھر بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز کس طریقے سے واپس ہو جائے اور یا بھائی بیچ دیتا ہے لیکن اس کا دل ہوتا ہے کہ جی میں واپس کس طریقے سے یہ چیز میں واپس لے لوں تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے اس کے لیے شریعت نے کچھ اصول اس کے لیے بھی بتائے تو چیز کو یعنی اس بے پہلی بے کو ختم کرنا پہلی بے کو ختم کرنا باہمی رضامندی سے پہلی بے کو ختم کرنا باہمی رضامندی سے اس کہتے ہیں اکالا اکالا ٹھیک ہے نا شرح کے اندر یعنی اکت کو فسخ کرنا پہلے اکت کو فسخ کرنا ختم کرنا یہ ہوتا ہے اکالا اکالا یوکیلو اکالا تن باب فال ٹھیک ہے نا اکالا یوکیلو اکالا تن کال سے ہی ہے ٹھیک ہے نا کال سے اکالا یوکیلو اکالا تن یہ کال ان سے ہے ٹھیک ہے نا کال تو پہلے کال کو واپس لینا پہلے کال کو واپس لینا باب افال کا کون سا خاصا اس میں آیا ہے باب افال کا خاصا کون سا آیا ہے اس میں آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہیں اب میری بات بچوں سے نہیں ہو رہی ہے ان لوگوں سے ہو رہی ہے جو کہ کیا ہیں پڑھے لکھے ہیں ٹھیک ہے نا پڑھے لکھے لوگ ہیں دو سال پڑھ چکے ہیں ہاں یہ سلپ ہو رہا ہے سلب باب افال کے خاصوں میں سے آپ نے پڑھا تھا نا کہ یہ جو باب اقال کا جو حمزہ ہوتا ہے نا اس کے اندر کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں اکالا یو پی تو بھئی پہلے کال کو واپس لینا میں کیا کہہ رہا ہوں پہلے کال آ, کال کو واپس لینا پہلا کال کال کو واپس لینا بھائی یہ کہاں سے ترجمہ آ رہا ہے کال کو واپس لینا یہ وہ خاصا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو شرح میں کیا ہوتا ہے اقد کو فسخ کرنا اقتد کو واپس کرنا یہ کالا کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو حمزہ کس کے لیے ہوگا سال کے لیے ہوگا کال کو واپس لینا ٹھیک ہے اور جنہیں پیسے ہوتے ہیں وہ واپس کر دیتے ہیں اور آج کل بھی ہوتا ہے دکانوں کے اندر ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں جی آپ چیز لے کے چلے جائیں اگر آپ کو گھر میں پسند نہیں آتی ہے چیز آ کے واپس کر کے چلے جائیں پاکستان میں تو بہت اس کے اوپر وہ کرتے ہیں باہر کی دنیا کے اندر تو بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ آپ جب چاہیں وہ انہیں ٹائم دے دیتے ہیں اتنے ٹائم تک دو ہفتے تک تین ہفتے تک جب چاہیں آپ چیز واپس کر کے چلے جائیں تو باہر کے ملکوں میں یہ بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ دکانوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ چیز ایک دفعہ خریدی چیز واپس نہیں ہوگی تو وہ ٹھیک ہے شک بھی لگا سکتے ہیں لیکن حدیث میں آیا کہ چیز واپس لے لینے کا بڑا سواب ہے بابو لے پالا کہتے یہ کالا جائز ہے بائے اور مشتری کے لیے پہلے سمن کے اوپر یعنی غریب بات جب چیز واپس ہو رہی ہے تو سمن بھی کون سا واپس ہوگا وہی جو طے ہوا تھا نا پہلی والی کی سمن جو تھا وہی سمن واپس ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہیں گے جی کیونکہ یہ کیا ہے پہلی بیگ کو فسخ کرنا ہے پہلی بیگ کو فسخ کرنا ہے میں نے آپ سے سو روپے کی کتاب خرید لی میں اپنے پاس لے آیا گھر مجھے پسند نہیں آئی میں واپس جاتا ہوں میں کہتا ہوں جی یہ مجھے پسند نہیں آئی اگر آپ یہ واپس لے لینا تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کتاب دے دیں میں کتاب دے دیتا ہوں آپ مجھے سو روپے واپس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہی سامان اول کے اوپر واپس ہو جانا جی اس کو اکالا کہیں گے اگر میں کتاب واپس کرتا ہوں آپ کو آپ کہتے ہیں جی آپ کتاب اس کے اندر سے آپ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو نبے روپئے واپس کروں گا نوے روپئے نوے روپئے واپس کروں گا ٹھیک کم کے اوپر آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ شرط باطل ہے ٹھیک ہے نا شرط باطل ہے اور کتنی واپس کرنی پڑیں گے آپ کو سو روپیہ ہی واپس کرنے پڑیں گے یا آپ مجھے کہتے ہیں جی میری کتاب واپس کر دیں اگر آپ تو بڑی مہربانی ہوگی ہے آپ مجھے کتاب واپس کر لیں میں کہتا ہوں جی میں سو روپیہ نہیں لوں گا ایک سو دس روپیہ لوں گا تب میں آپ کو یہ کتاب واپس کروں گا تو یہ بھی کیا ہے یہ شرط لگانا باطل ہے اور پہلا ہی سمن واپس کرنا پڑے گا سو روپیہ ہی ہوگا جو پہلی بے ہوئی تھی اسی کو اٹھایا جا رہا ہے بس دیکھیے ذرا القال تو جا عزتم فل بے لائے ول العلطم جاضم اقالہ جائز ہے فل بے کے اندر مشتری بائے اور مشتری کے لیے اقالہ جائز ہے بائیں اور مشتری کے لیے پہلے سمن کے مسل پر یعنی برابر سرابر وہ کرنا بغیر کسی کمی زیادتی کے قائم شرح تھا اکثر امین ہوں اوعقل امین ہوں اگر شرط لگا لی شرح تھا اکثر امین ہوں او اقل امین ہوں فش شرط بات لون اگر سمنے اول سے زیادہ کی شرط لگا لی یا اس سے کم کی شرط لگا لی فش شر تو بات لون تو شرط بات لوگ جیسے میں نے بتایا نا آپ نے میں نے آپ سے کہا مجھے سو روپے نوے روپے واپس کروں تو یہ باطل ہے آپ مجھے کہتے ہیں کتاب دے دیں میں کہتا ہوں میں سو روپے نہیں لوں گا آپ ایک سو دس روپیہ لوں گا آپ سے تو یہ تو بات لن یہ شرط باطل ہے ٹھیک ہے یورد دو بھی کہا جا سکتا ہے یورد دو بیمس لن اول اور لوٹایا جائے گا سمن اول کی مثل لوٹایا جائے گا سمن اول کی مثل وہ یدو بھی پڑھ سکتے ہیں معروف بھی پڑھ سکتے ہیں ردع یا ردو یا ردو لوٹائے لوٹائے آکید. عقد عکت کرنے والا وہ یاردو لوٹائے اکت کرنے والا وہ مسل سمان اول مسلس سمان اول کی مسل کو لوٹائے ٹھیک ہے پیچھے ہم نے مسئلہ پڑھا کہ شرط باطل کیوں ہے شرط باطل کیوں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے معاملے کو پسخ کیا جا رہا ہے معاملے کو پسک کیا جا رہا ہے تو معاملہ کون سا ہے پہلے جو معاملہ ہو چکا ہے تو پسخ جب کیا جا رہا ہے تو اب کیا ہوگا کہ اس صورت کے اندر آپ کو اتنا ہی دینا پڑے گا نا جو مبھی چیز تھی وہ بھی اتنی دینی پڑے گی اور جو سمن تھا وہ بھی اتنا ہی دینا پڑے گا جس پر سمن یعنی جس پر معاملہ طے کیا گیا فسخ ہے تو فسخ میں کیا ہوتا ہے فسخ کا مطلب ہے کہ جو چیز معاملہ ہوا اس ختم کرنا پورے کے پورے کو ٹھیک ہے نا تو اس لیے وہ یہ ایسی شرط کو لگانا ہی کیا ہو جائے گی وہ باطل ہو جائے گی نا اس کی جائے گی اگر اکثر کی شرط لگاتے ہیں اگر اکثر کی شرط لگاتے ہیں کہتے ہیں جی مجھے اکثر واپس کرو سو روپے کی بجائے ایک سو دس روپے واپس کرو تو کرنا زیادتی کے اس کو فسخ نہیں شمار ہوگا زیادتی دس روپئے کس چیز کے آ رہے ہیں سو روپے پہ بہ ہوئی تھی تو دس روپے کس چیز کے اندر آ رہے ہیں تو زیادتی تو نہیں آ سکتی اس کو پسک کرنا تو نہیں کہہ سکتے ہم اس کو اور اگر لگاتے ہیں تو اس میں بھی ایسا صورت حال ہوگی ٹھیک ठीक نا اس میں بھی ایسا ہی نہیں ہوگا بس آپ اتنی سی بات یاد رکھیں یہ تو بات یہاں تک ہوگی अब کہتے ہیں کہ یہ جو کالا کیا جاتا ہے یہ ہوتی کیا ہے بنیادی طور پہ آپ یہ بتاؤ کہ اس کو آپ کیا کہو گے اکالے کو اکالے کو اس کو کہتے ہیں شری تک شری تقیف تا کاف یا یا فا اس معاملے کو آپ کدھر لے کے جاؤ گے بائیں اور مشتری کے حق میں بائیں اور مشتری کے حق میں یہ جو ہے یہ فسخ ہوتا ہے کالا بائیں اور مشتری کے حق میں یہ فسخ شمار ہوتا ہے لیکن جو تیسرا بندہ ہے نا تیسرا بندہ اس کے حق کے اندر یہ بے جدید ہوتی ہے تیسرا گویا بائیں اور مشری تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پہلے معاملے کو ختم کر رہے ہیں لیکن تیسرا بندہ ہے نا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ نئی بے کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں نئی بے کر رہے ہیں یہ تو یہ کیا ہوگا بائے اور مشری کے حق میں تو فسخ ہے تیسرے بندے کے حق میں یہ بے جدید ہے آپ کہیں گے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا فرق کیا پڑتا ہے دیکھیں شریعت کی ہلکی سی آپ بات کو چینج کرتے ہیں فرق کیسے بنیں گے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں فَسْخٌ فی حق یہ ایک اعلی فصق ہے مطاقین کے حق کے اندر متاقدین کے ہاں یہ فسخ ہے بے ان جدید فی حق کے غیر رحماں اور بے جدید ہے ان دونوں کے علاوہ کے اندر ان دونوں کے علاوہ اور مشرق کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں یہ کیا ہے بے جدید ہے ٹھیک ہے نا نیچے لکھا ہوا ہے کش شفیع جیسا کہ شفی شفا کرنے والے شفا کرنے والا تو وہ کیا ہوگا کش شفا کرنے والا اس کے حق میں فی قول ابی حنی رحمہ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ٹھیک ہے قول کے اندر ہم انشاءاللہ اللہ پڑھیں گے کتاب الشفا شفا کیا ہوتا ہے میرے ہمسائے نے اپنی زمین بیچی ٹھیک ہے میری بھی زمین کے ساتھ لگتی ہے میرے ہمسائے نے زمین بیچی تو ہوگا کیا کہ مجھے حق ہے کہ میں شفا کروں اس اور کہوں کہ بھی یہ اس نے کسی تیسرے آدمی کو زمین بیچی ہے میری زمین اس کے ساتھ لگتی ہے تو مجھے یہ زمین ملنی چاہیے تھی شریعت نے وہ حق دیا ہوا ہے شفے کا حق دیا ہوا ٹھیک ہے اب اس نے کیا کیا تھا اس نے اور اس کے اندر ایک خاص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ایک خاص وہ ہوتا ہے کہ جی آپ کب تک شفا کر سکتے ہیں کب اگر میں نے فوراً نہیں کہا کہ میں شفا کروں گا یا اس صورت حال نہیں کی تو میرا حق ختم ہو جائے گا میرا حق ختم ہو جائے گا مشتری بھائی نے میرے ہمسائے نے زمین بیچتی دس لاکھ کی زمین بیچتی میں خاموش رہا میں خاموش رہا میں نے شفا نہیں کیا شفا کی بات نہیں کی ہوا یہ کہ انہوں نے تو میرا حق ختم ہو گیا اب میں شفا نہیں کر سکتا میں شفا نہیں کر سکتا لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے درمیان ایک ہو گیا جو مشتری تھا اس نے سو کہ بھائی آپ زمین اگر واپس لے لیں زمین آپ واپس لے لیں تو اس بائے نے بھی کہا ٹھیک ہے میں تو میرے ہمسائے نے وہ دس لاکھ روپیہ واپس کر دیا اور وہ زمین واپس لے لی زمین واپس لے لی تو ان دونوں کے حق میں بائی اور مشتری کے حق کے اندر تو یہ کیا ہوگا ایک ہے لیکن میرے حق کے اندر یہ بے جدید ہے یہ اکالہ ہونا جب اس نے واپس کی نا زمین تو اور اس نے پیسے واپس کر دیے تو میرے حق کے اندر کیا ہے یہ؟, یہ بے جدید ہے میں دوبارہ شفا کر سکتا ہوں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی اصل تو بائے کی تھی اصل تو بائے کی تھی تم شفا کس بار زمین تو بکی نہیں ہے بھئی زمین میرے حق کے اندر دو دفعہ بکی ہے میرے حق میں دو دفعہ بکی ہے پہلے بائیں مشتری کو بیچی ہے اور پھر دوبارہ مشتری نے بھائی کو بیچی ہے تو پہلی دفعہ تو میں نے اپنا حق نہیں کر سکا تھا تو میں دوسری دفعہ کر لیتا ہوں سمجھ رہے ہیں بات کو لیکن ان کے حق کے اندر یہ فسخ ہے تیسرے کے حق کے اندر یہ بے جدید ہے سمجھ گئے وہی افس ان کی حق المتعاقدین ہے یہ فسخ ہے متعاقدین کے حق کے اندر بے ان جدید ان فی حق کے غیر رحیمہ بے جدید ہے ان دونوں کے علاوہ میں ان کے مطردین کے علاوہ میں بے جدید ہے فی قول ابی حنی فتح رحمہ اللہ تعالیٰ اب ونیفا رحمۃ اللہ لیکن عزیق صاحب اس سے اختلاف ہے ان کا لیکن ہاں امام صاحب کے نزدیک جو ہے یہ بے جدید ہے یہ تو تھی بات اب کچھ شرائط ذکر کریں گے کہ اکالے کی ش... کب تک کیا جا سکتا ہے کب تک نہیں کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں بہ کے اندر ایک ہوتی ہے مبی ایک ہوتا ہے سمن ایک ہوتا ہے مبی ایک ہوتا ہے سمن اگر سمن ہلاک ہو جاتا ہے تو کیا اکالا ہو سکتا ہے ہاں پھر بھی اکالہ ہو سکتا ہے اگر سمن ہلاک ہو جاتا ہے تب بھی اکالا ہو سکتا ہے مثلاً کسی نے کوئی چیز جو ہے نا سو روپے کے اندر میں نے کتاب آپ کو بھیج دی سو روپئے کے اندر آپ نے مجھے سو روپیہ دے دیا سو روپیہ دے دیا اللہ کرنا ایسا ہوا کہ جی وہ سو روپیہ مجھ سے ہلاک ہو گیا تو کیا ہوگا آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کتاب اپنی واپس لے لیں آپ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میری کتاب مجھے واپس دے دے میں سو روپیہ دیتا ہوں وہ سو روپیہ تو کیا ہو گیا تھا مجھے سمن تو ہلاک ہو گیا تھا تو سمان کے ہلاک ہونے سے اکالا اکالے پہ فرق نہیں پڑتا اکالا پھر بھی ہو سکتا لیکن اگر مبی ہلاک ہو جائے تو پھر اکالہ نہیں ہو سکتا بھائی کتاب اگر آپ کے پاس کچھ ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر یہ اکالہ نہیں ہو سکتا تو دیکھیے ذرا وہ ہلاک و سمنے لا یم نو لا یم نو صحت الکالا ہلاک و سمنے لا یم نو سمن کا ہلاک ہونا منع نہیں کرتا صحت الکالت اکالے کے درست ہونے کو اکالے کے درست ہونے کو سمن کا ہلاک ہونا منع نہیں کرتا صحت الکالت اکالت ٹھیک ہے نا مفول بنائیں گے وہ ہلاک المبی مبی کا ہلاک ہونا یمن و صحتہ وہ منع کرتا ہے اقالے کے درست ہونے کو صحت سے مراد درست ہونا اقالے کے درست ہونے کو منع کرتا ہے یہ تو تھی اتنی سی بات بھائی مبیا پورا ہلاک نہیں ہوا کم ہلاک ہوا میں نے آپ سے گندم خریدی تھی ایک من ایک من خریدی تھی کتنے کی تھی چار ہزار روپے میں چالیس کلو گندم چار ہزار روپے میں ٹھیک ہے چالیس کلو چار ہزار میں ہوا یہ کہ جی میں نے کھا لی سمجھے بیس کلو گندم کھا لی یا ہلاک ہو گئی کچھ ہو گیا بیس کلو تو گندم میرے پاس پڑی ہوئی ہے نا تو کیا بعض مبی اگر موجود ہو ٹھیک نا تو کیا اس میں وہ واپس کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہاں پھر بھی کالا ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہوتا ہے زبردستی تو نہیں ہوتی ہے یہ تو آپ باہمی رضامندی سے ہوتا ہے نا باہمی رضامندی سے ہوتا ہے کہتے ہیں بہ حالا کا بعض المبی اگر بعض مبی ہلاک ہو جائے جاز تل اکالہ تو, تو اکالا جائز ہے فی باقیہ فی باقی ہے فی باقی ہے تو مبی کے باقی کے اندر اکالا جائز ہے فی باقی ہے ہی زمین کی طرح لوٹری ہے مبی کی طرف سمجھ رہے ہیں فی باقی ہے وہ مبی کے باقی کے اندر بے, ج, م, وہ جائز اکالا جائز ہو جائے گا ہاں سمجھ بھی ظہری بات ہے سمجھ بھی کم ہی ہوگا دیکھیں چار ہزار تک چالیس کلو گندم تھی بیس کلو گندوں میں کھا گیا اب کتنا ہو جائے گا دو ہزار روپیہ ہم یہ کریں گے نا کہ بھائی ہر اس کے بدلے میں کتنے ایک کلو گندم کتنے کی تھی سو سو روپئے کی تو سمند بھی اتنا ہی واپس ہوگا پھر ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے نا ٹھیک ہے اور مبھی کے ہلاک ہونے سے کیا ہوتا ہے کا نہیں ہو سکتا کیوں بھی اصل چیز کیا ہوتی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا بے کے اندر اصل کیا ہوتا ہے مبی ہوتا ہے اصل کیا ہوتا ہے مبی ہوتا ہے اور سمن کیا ہوتا ہے سمن تو اس کے بعد آتا ہے نا سمن تو بعد میں آتا ہے اور سمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا یہ میں نے بتایا تھا نا آپ کو سمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا میں نے وثال دی تھی سو روپیہ میں نے آپ کو 100 روپے کا نوٹ دکھایا 10 روپے کا نوٹ دکھایا اس کے بدلے میں میں نے دوسری چیز آپ سے دوسرا نوٹ دے دیا تو سمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا لیکن ابھی کیا ہوتا ہے متعین کر متعین ہو جاتا ہے تو اصل چیز کیا ہوتی ہے مبی ہوتی ہے بیگ کے اندر بات سمجھ میں آ گئی امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ یہ الحمدللہ للہ ہمارے پاس ہو گیا آپ لوگ اس کے اوپر مطالعہ تکرار وغیرہ کریں جو چیز نہ سمجھ آئے مجھ سے پوچھتے رہیں کیوں آج مشکل کیسے ہے مجھے تو بڑا آسان لگ رہا تھا تو بڑا آسان لگ رہا تھا دوبارہ سنیں اس کی ریکارڈنگز وغیرہ سنیں کچھ وہ کریں میں تو پڑھایا بھی اتنا آہستہ آہستہ اتنا آہستہ یقین کریں میں جس طرح پڑھا رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے خود اپنے آپ سے وہ ہو رہا ہوتا ہے اگر بھی میں کر رہا کیا ہوں اتنی آہستہ اتنی آہستہ اس لیے آپ لوگ تھوڑے سی اس کو وہ کریں دیکھیں آگے بھی کچھ مراباہ والا باب آئے گا تولیہ والا آئے گا یہ بھی ایک وہ ہے باب الربا ایک آئے گا وہ بڑا امپورٹنٹ باب ہے سارا ہی بویو جو ہیں وہ بڑی امپورٹینٹ ہیں شرط کے باطل ہونے کی وجہ جی اس میں شرط کے باطل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ زیادہ کی اٹیک کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں زیادہ لوں گا آپ سے سمن یا مبی سمند کے اندر اگر زیادتی کی یا کمی کی شرط لگا لی جاتی ہے نا سمن کی تو یہ کیا ہوگی یہ شرط درست نہیں ہے اس لیے کہ اگر سمن کی زیادتی کی شرط لگائی جاتی ہے تو یاد رکھیں فسخ فصخ جو ہوتا ہے فسختی اوپر نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا ابھی فصق زیادتی کے اوپر ہم فسخ کر رہے ہیں نا پہلے معاملے کو ختم کر رہے ہیں تو فسخ زیادتی پر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ فسخ کسے کہتے ہیں چیز کو اٹھانا رفا کرنا چیز کو اٹھانا ہوتا ہے نا, معاملے کو ختم کرنا اٹھانا, ختم کرنا تو جو چیز ابھی ثابت ہی نہیں ہے جو چیز ثابت ہی نہیں ہے تو اس کو اٹھانا کیا ہوتا ہے محال ہوتا ہے, اس کو اس کو محال, ہوتا ہے اس کو محال ہوتا ہے جو چیز ثابت ہی نہیں ہے اس کو اٹھانا محال ہے تو یہ شرط کیا ہو جائے گی باتیں ہو جائے گی کی دیکھیں کیسے آ کہیں کیسے محال کیسے بھائی میں نے آپ کو سو روپے کی کہ آپ نے مجھے سو روپے کی کتاب بیچ دی میں نے سو روپے کی کدوری کی کتاب لے لی آپ کے پاس کیا گئے ہیں سو روپیہ گیا میرے پاس کیا گئی کتاب آ گئی ہے اب ہوتا یہ کہ معاملہ ہم کرتے ہیں کہ جی میں کہتا ہوں جی کتاب مجھے جو ہے نا آپ کہتے کتاب مجھے واپس کر دیں کتاب مجھے واپس کر دیں میں کہتا ہوں جی مجھے ایک سو دس روپیہ آپ دے دیں ایک سو دس مجھے دے دیں میں آپ کتاب واپس کر دیتا ہوں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ فسخ کے معاملے کو اٹھانا ہے تو ثابت کیا ہوا اصل میں سو روپیہ ثابت ہوا تھا نا بس سو روپیہ ثابت ہوا تھا ایک سو دس روپیہ تو ثابت نہیں ہوا تھا نا تو جو چیز ثابت ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ میں کیسے آپ سے وہ کر سکتا ہوں آپ کے ذمہ سو روپیہ تھا اور میرے ذمہ کے میرے پاس کتاب آ تھی تو جو چیز ثابت نہ ہو اس کو اٹھانا یہ کیا ہوتا ہے محال ہوتا ہے اس کو ختم کرنا محال ہے کیونکہ ابھی تو سو روپے ثابت ہوئے ہے ایک سو دس تو نہیں دس روپے تو نہیں ثابت تھے اس میں شرط باطل ہو جائے گی اگر کم کی شرط لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا کم کی شرط لگاتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں جی کتاب مجھے اب میں آپ کو کتاب دے رہا ہوں آپ مجھے پیسے میرے واپس کر دیں آپ کہتے ہیں جی نوے روپئے واپس ہوں گے نوے روپئے واپس ہوں گے سو روپئے واپس نہیں کروں گا ٹھیک ہے اس میں کیا گڑبڑ آئے گی اس میں گڑبڑ یہ آئے گی کہ پسک کرنا عقل کے اوپر کمی کی پسک کرنا اکل کے اوپر اس جو چیز ثابت ہو چکی ہے جو چیز ثابت ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کو اس کے اندر کمی کرنا لازم آ رہا ہے اس کے اندر اس کو ختم کرنا لازم آ رہا ہے جو جی ثابت ہو چکی ہے کہتے ہیں کہ اس کو معدوم کرنا لازم آئے گا تو وہ بھی درست نہیں ہو سکتا آپ کے ذمے کتنے آئے ہیں سو روپے میرے میرے پاس کیا آئی ہے کتاب آئی ہے سو روپیہ ہو چکا ہے اب آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں نوے واپس کروں گا تو اصل میں نوے اور دس روپے یہ سب آپ پہ ثابت ہو چکے تھے نبے اور دس آپ کہہ رہے ہیں جی نوے واپس کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں جو چیز ثابت تھی جو چیز ثابت تھی اس کو معدوم کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو چیز ثابت تھی اس کو مادوم کر رہے ہیں دس روپے بھی ثابت تھے نو اور دس آپ جو چیز ثابت ہو چکی ہے اس کو مادوم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو مادوم کو معدوم ان کی جو ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے محال ہوتی ہے اس کو اٹھانا بھی محال رف کو اٹھانا یہ بھی محال ہوتا ہے تو جب دونوں چیزوں کے اندر اگر زیادتی کریں گے تو ایک چیز ثابت ہی نہیں ہوئی ہے اس کو لازم کرنا آئے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے اگر کمی کریں گے تو جو چیز ثابت ہو چکی ہے جو چیز ثابت سو روپیہ پورا ثابت ہو چکا ہے تو اس سو روپئے میں سے دس روپے کو کیا کر رہے ہیں معدوم کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے کمی اور زیادتی کے ساتھ لگانا بات ہے لگ تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے یہ تھوڑی بہت بھی آ جائے تو بس اتنی سی بھی بہت ہے ٹھیک ہے نا اب اس کو دیکھ لیجیے گا یہ تکرار وغیرہ کر لیجیے گا بہت ضروری ہیں یہ ساری چیزیں بے فاسد کا باب اور جتنی بھی ابھی چل رہی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ابھی ربا کا آئے گا وہ بہت امپورٹنٹ ہے آگے جو ہے ربا وغیرہ اور یہ ساری چیزیں یہ عمومی طور پہ ہمیں پیش آتی ہیں مرابہ تولیہ وغیرہ یہ پیش آتی رہتی ہیں صورتیں ان شاء اللہ ٹھیک ہے جی علیکم مائک فری ہے جی